جان <سخن> <سخن> لو اللہ تم پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے اس کے بعد اس نے جس کو چاہا اسلام کی توفیق عطا فرما کر اس پر احسان کیا بسم اللہ <سخن> <سخن> مصنف فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تم پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے یعنی قرآن میں اللہ نے بلایا ہے سب کو حکم دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو کون سی جگہ کہا اللہ نے سورہ بقرہ میں جو پہلا خطاب شروع ہوتا ہے الناس من کہ اے لوگوں اناس جب کہا جاتا ہے مشائف مشائف برائے کرم جب قرآن میں اناس کا خطاب ہوتا ہے یا ایو اناس تو اس میں کافر اور مسلم مومن اور کافر دونوں لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو جب قرآن نے کہا کہ اے لوگوں جب قرآن نے کہا کہ اے لوگ اور ربکم اپنے رب کی عبادت کرو تو سب لوگوں کو حکم دیا سب لوگوں کو داغت دیشن خوب ہی شہ نساء نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ٹھیک ہے تو مصنف نے جو کہا کہ جان لو اللہ تم پر رحم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو تمام مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے ٹھیک یہ بات تو واضح ہے اور سب کو پیدا بھی عبادت کے کی لیے کیا ہے آگے دیکھیں پیدا بھی عبادت کے کی لیے کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ عبادت کو اب جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اللہ کی عبادت کرے ٹھیک لیکن ہر کوئی نہیں کرتا ہے عبادت اللہ کی تو کیا اللہ کا چاہا پورا نہیں ہوتا ہے کون جواب دے گا اس طرح سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو انسانوں اور جنوں کو خاص کر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے تو واضح اور حسن اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے دعوت دی ہے بلایا ہے اس کی دلیل ہم نے دی کہ قرآن میں اللہ نے کہا ابود اللہ رشی کا رب اللہ عبد الحبا کو اب اللہ تعالی جب حکم دے رہا ہے دعوت دے رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ چاہتا ہے نا کہ میری عبادت ہو پھر اس کی عبادت ہو تو اللہ تعالی کا چاہا پورا نہیں ہوتا سب لوگ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کا چاہا پورا نہیں ہوا क्या जवाब होगा इसका क्या अल्लाह का इरादा जो अल्लाह ने इरादा किया वो पूरा नहीं हुए इसमें हम जवाब दे रुकेंगे जवाब मिल गया है भाई ने जवाब दिया अपना अब्दुल मजीद भाई ने जवाब दिया कि ये इरादा शरिया है आप देखें अल्लाह तला का इरादा दो तरह का होता है ایک ارادہ کونیہ دوسرا شرعیہ اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ ارادہ کونیہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنا کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کریں باز میں آئی کونیہ اور شرعیہ میں فرق یہ ہے کہ ارادہ کونیہ مطلب کائنات میں اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا کسی سے کرواؤں گا کہ ایسا ایسا ہو کائناتی نظام کے تحت وہ ہو کے رہتا وہ کبھی بھی نہیں پیچھے ہو سکتا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ارادہ شرعیہ جو ہوتا ہے کہ شریعت پر چلنے کا جو حکم دیا ہے تو بندوں سے طلب کیا یہاں اللہ کچھ کروا نہیں چاہتا اللہ بندوں سے کروانا چاہتا ہے ارادہ شرعیہ دراصل بندوں کے عمل سے متعلق سے متعلق ہوتا ہے کہ بندے کریں اللہ چاہ رہا ہے کہ بندے کریں اب اگر ہر بندہ کرے اور اللہ کے ارادہ کرے تب تو بندوں کا ارادہ اور اختیار ہی نہیں رہے گا اسی لیے یہ ارادہ جو اللہ کو چاہ رہا ہے کہ ہر بندہ عبادت کرے اللہ کی یہ شرعی ارادہ شرعیہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنا نہیں چاہ رہا بلکہ کروانا چاہتا ہے اور کروانے والوں کرنے والوں کو اختیار دے رکھا ہے اسی پر اختیار ہے آپ کا جواب بھی ٹھیک تھا کہ امتحان دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسی امتحان کس پر ہے بندوں کے اپنے اختیار پر بندوں کی اپنی اپنی پاور پہ جو ان کے پاس طاقت ہے کرنے یا نہ کرنے کی اسی پر اقتبا ہے اسی پر امتحان ہے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے دعوت تو سب کو دی عبادت کی لیکن اس کے بعد انہیں حکم کر دیا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اے لوگوں ایمان لے آؤ ٹھیک اللہ نے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ کہلوایا لیکن اس کے بعد جس کو چاہا اسلام کی توفیق دی ہدایت دی جس کو چاہا ہدایت دی جس کو چاہا اسلام کی توفیق دی اور توفیق دے کر اس پر احسان کیا اب یہاں ایک مسئلہ تقدیر کا ہے حیثل میں یہاں پر ارادے کا مسئلہ بھی تقدیر سے متعلق ہے اور یہ مسئلہ تو تقدیر کے مسئلے کا متعلق ہے کہ مثلا جس کو چاہا ہدایت دی تو کوئی ہے جس کو اللہ نے نہیں چاہا ہدایت دی تو جس کو ہدایت نہیں ملی اس کا بیچارہ کیا ازرے ہدایت نہ ملنے میں اس اس نے نے خود نہیں نہیں ہدایت جی یعنی دیکھیں تقدیر کا اس میں اللہ نے مصنف نے کیا کہا کہ جو عربی عبارت ہے کہ ومن شاء ومن شاء امن شاہ منظا منشاہ ابل اسلام اللہ نے جس پر چاہا اس کے بعد اسلام کے ذریعے احسان کیا اس کو جو ہدایت دی یہ اللہ نے احسان کیا تھا اپنی طرف سے فضل کرتے ہوئے یعنی جس بندے کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور جس کو ہدایت نہیں دی وہ اللہ کا اگل ہے یعنی یہ فضل بھی بغیر ارادے کے یوں ہی نہیں ہے بغیر کسی مسلح کے ایسی نہیں کہ جس کو چاہ دوں گا جس کو چاہ نہیں دوں گا نہیں بلکہ جس کو ہدایت دی گئی ہے اس کے اندر ہدایت پانے کے اسباب ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کی اس کی طرف سے کوشش بھی ہے اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی جس نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے پھر ایسے بندے کو اپنی طرف سے انعام کیا اس کو توفیق دی اس کے لیے آسان کیا اس پر فضیلت فضل کر دیا اپنے لیکن جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اسلام میں آنے کی اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے انصاف کیا کون سا انصاف اس نے کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا اس لیے اللہ نے اس کو ایسی چھوڑ دیا اب یعنی یہ تو بات واضح ہو جاتی اس میں کوئی اشکال اشکال یہاں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جس نے کوشش کی اس کو ہدایت مل گئی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوشش نہیں کرتے پھر بھی ہدایت کے راست کے اس میں ہیں مسلمان میں ہیں گھروں میں پیدا ہو گئے اسلام مسلم, مسلم گھر میں پیدا ہو گئے اور اسی وقت بڑے اس نے کون سی کوشش کی جو بندہ جو بچہ آپ کے ہمارے گھروں میں پیدا ہوا ہم اپنے بما کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ایمان کے اسلام کے دائرے میں آ اور جو بچہ کفار کے یہاں پیدا ہوتا تو وہ کون سی کوشش کرتا جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے محض ہے بس آگے بند کہ اس کو دے دو اس کو مت دو بغیر کسی اس کے اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو جو ہدایت ہے ہے اگر ملے تب بھی جو ہے نا ایمان نہیں جائے گا بہت ضروری ملتا ہے احساس یہ بھی ایک جواب ہے یہ بھی آپ کا بھی جواب ہے لیکن بساوقات یہ جواب ڈائریکٹلی اطمینان بخش نہیں ہوتا ہے اسباب موجود ہے جی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو محنت کی ہے اس کے ذریعے سے اس کو اصل میں اس کا مزد, اس, یہ جواب دھیرے دھیرے پیچھے جاتا ہے اور بہت سارے مسائل جیسے اپنے مواد تک گئے اور پیچھے جاتا ہے اور پیچھے جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے جاتا ہے علماء نے اس پر بحث کی ہے ابن قیم نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے جی جی جی بات صحیح اب ٹھیک ہے زیادہ نہیں رکیں گے اس میں دیکھیں اگر کسی کو مسلمان گھرانے پیدا کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام پر ہی قائم رہے وہ بہت بسا اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتے ہیں ٹھیک اور جن کو کفار کے یہاں پیدا کیا ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے اسلام ہے جہاں تو ماشاءاللہ روزانہ روزمرہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر اسباب موجود ہیں یا جنہوں نے اسباب خرچ کیے ان کے لیے لگا راستہ آسان بھی کرتا ہے ٹھیک ایک وجہ تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ علما نے بحث کی ہے کہ اصل میں بندہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کی ضروریت سے عہد و پیمان لیا تو اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق جن روحوں نے جن لوگوں نے فوراً مستعدی دکھلائی اور اللہ کی حکم پر فوراً جو خوشی اور خوشو کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے جنہوں نے تسلیم کر لیا انہوں نے اپنی طرف سے اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا وہاں بھی ان کو اختیار ہے اس جتنا ہے جس حد میں بھی انسان کے پاس اختیار ہے اس اختیار میں جب انہوں نے اپنی اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف کو اپنا جھ... اس کی اتاس کی طرف کو جب اپنا جھکاؤ انہوں نے دکھلایا تو وہاں اللہ نے ان کی اطاعت پر ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نبا سک وہیں پر کچھ لوگوں نے جنہوں نے تردد کیا حالانکہ سب نے اعتراف تو کر لیا کہ اللہ روح ہے ہمارا لیکن کچھ نے تردد کیا کچھ نے سب کے ساتھ میں مل جل کے اتنی بات مان لی جتنی ایک معمولی اسی چیزیں ٹھیک رب ہے جس بندے کے پاس تردد پایا گیا جس کے پاس جھجک پائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کی اس کے ساتھ عدل کا انصاف کام نہیں تردد دکھایا تجھے تیرا دل نہیں چاہ رہا پورے طور پہ وہ یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے اس کو باور دی ہوئی ہے اس اختیار کے تحت جس بندے نے یہ نہیں کہ جلد بازی میں وہ کہہ نہیں پایا نہ اپنی اختیار کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کیونکہ مطلب کیا ہے یہاں یہاں کیسے پہنچتے ہیں مسئلہ یہ کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے یعنی کفر میں مبتلا ہے یا دوسرے گناہ کر رہا ہے یہ گناہ کیوں کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ جیسے مشکین نے کہا تو وہ گناہ نہیں کرتا تو علماء اس کا جواب یہ ہی دیتے ہیں کہ یہ گناہ دراصل وہ جو کر رہا ہے اس سے یہ گناہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس سے پہلے والے گناہ کی تو وہ گناہ کیوں کیا وہ گناہ سزا تھا اس سے پہلے والے گناہ کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جب وہ عالم اربا میں تھا وہاں پہ جو اس نے سستی یا سمجھ لیجیے ایک طرح سے اعراض کرنے کی کوشش کی اطمینان نہیں لیا لیکن پھر بھی ایک مجمل اعتراف کر لیا اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کا اس وجہ سے اللہ نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ اس کو آزمایا آپ دیکھیں جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں تردد کیا یا اطاعت نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر مختصر طور پر مان لیا کہ اللہ رب ہے تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی یا اللہ تعالیٰ کی حکم کے تحت آنے میں دیر کی یا اس نے بالکل ہی نہیں آنا چاہا دل سے وہاں اللہ نے اس کو عذاب نہیں دیا بلکہ اس کے نتیجے میں کیا کیا اس کو آزمائش میں ڈال دیا آزمائش کہتی دی چل تم کفر میں جا تو گناہوں میں جا اب اس کفر کی دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیں کیونکہ وہاں بھی جن لوگوں نے کوشش کی تھی یا تھوڑا سا ان کے دلوں میں تھا یا دنیا میں آنے کے بعد بھی جو اختیار اللہ نے دیا تھا اس اختیار پہ انہوں نے اگر کوشش کی تو اللہ نے ان کی مدد کر دی اور اسلام میں لے آیا اور جنہوں نے کوشش نہیں کی ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا بغیر کسی تعاون کے بغیر کسی توفیق کے, کے چھوڑ دیا کیونکہ ان کو اللہ نے اس کفر کے ذریعے آزمایا تھا اس تردد کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی طاقت میں دکھلایا تھا اور اللہ کی سامنے پورن کے سامنے قورن جھگنا نہیں چاہا تھا انہوں نے جب انہوں نے تردد کیا تو اللہ نے ان کو سزا نہیں دی اس میں بلکہ ان کو ایک ابتلا میں مبتلا کیا ایک آزمائش میں مبتلا کیا کفر کی آزمائش میں اور جب وہ اسی پر قائم رہے تو اللہ نے پھر ان کی مدد نہیں کی کیونکہ انہوں نے کوئی سبب بھی خرچ نہیں کیا واضح میں آئی اس لیے اس کے آگے کوئی وضاحت نہیں ہے یہی وضاحت ہے اگر سن میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو ان شاء اللہ آگے اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام نظام ہے اللہ اللہ کا نظام ہے کہ جب بندہ انحراف کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے نص اللہ کا جب لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ, اللہ, اللہ لوگوں کو بھول گئے سمرادے کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا سمجھ لے کہ نہیں تو اس طرح کی جو دلیلیں ولدین اللہ یہ اس طرح کی جو دلیلیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی اسباب کے تحت اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے کہ اگر وہ اچھائی کی طرف ختم بڑھاتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں ٹھیک ہے نی تفصیل لمبی علی سے اسی طریقے سے جو لوگ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رغبت کا اظہار کرتا ہے اس کے دل میں اللہ نے جو کہ ہر انسان کو ایک اختیار دیا ہے جس جس محدود اختیار میں وہ یہ پسند کرے یا یہ پسند کرے ولدین اللہ جو لوگ ہمارے راستے میں اشتہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اسی نظام کے تحت اور پھر اہل سنہ وال کا عقیدہ اور منحج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں بغیر مقصد اور بغیر غرض و غایت کے نہیں بغیر حکمت کے نہیں اگر کسی پہ فضل بھی کیا ہے تو یہ اس بندے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز پائی گئی ہے جس کی جیسے اللہ نے فضل کیا ورنہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں اللہ محض جس کو چاہتا ہے فضل کرے جس کو چاہے عضل کرے یہ, مور, یہ مور, جبریہ کا عقیدہ ہے अशा, اللہ تعالی کے افعال میں مکمل طور پر یہی بحث کی ہے کہ کیا رب اللہ رب العالمین کے کاموں میں افعال میں حکمت ہے کہ نہیں ہے اللہ جس کو ہے گمراہ کرتا ہے ایسے نہیں مرضی جس کو بغیر کسی گمراہ کر دیا نہیں اللہ گمراہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے فلم ازاغا اللہ اور جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے دل کے اندر وہ اسباب ہوتے ہیں یا اس کی حرکت میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اس محدود اختیار کے اندر ورنہ تو اصل فضل اللہ ہی کا ہے اصل فضر اللہ ہی کا ہے باسل نیاری کہ یہاں یہ کبھی نہ کہی ہے کہ اللہ جس کو جو دینا چاہے بس اپنی مرضی سے دے گا اس میں بندے کا کوئی اسٹار نہیں ہے. نہیں اللہ دیتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے لیکن بندے کا تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت آ دیتا ہے سمجھ لیں گے نہیں اور جس کو کچھ نہیں دیتا چاہے ہدایت ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اندر خلل ضرور ہے کہیں نہ کہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا باسن جائی یہ اہل سننا کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر عمل میں ہر فیل میں ہر کام میں حکمت ہے اور اسباب کی بنا پر ہے اسی لیے میں سناتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے سارے اہل آسمان کو اہل زمین کو اگر عذاب دینا چاہے جہنم میں ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوگا اس کی تفسیر اہل سنہ یہ, یہ کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ اپنے حق کا مطالبہ کر لے اور اس کا محاصرہ کر لے ہر کوئی جہنم میں جائے گا کوئی بھی جنت لگانے کا مستقب نہیں ہوگا اور اہلے جبر جبری اور اشہاریہ یہ لوگ ان کے جبر پائی جاتی ہے ہلکی سی یہ جبریہ اور جہمیہ جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے جاننا چاہیے جس کو چاہے کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ جواب غلط ہے یہ جبریہ کا جواب ہے بات سمجھائی یار جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے جس کو نوازا اس پر جو فضل کیا تھا اللہ نے جو فضل کیا کی اس نعمت اسلام کے ذریعے تو اس بندے میں بھی ایسے اسباب ہیں کسی نہ کسی حلقے سے چھوٹے سے دائرے میں جو اللہ کو پسند ہے وہی چیز ہے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کر دے گا وہ جو صاحب بتاخا ہوگا نا ایک جسے بتاخے میں لا الہ لائلہ اللہ الہ الا اللہ میں کوئی ایسی خوبی ہوگی جو خوبی اللہ کو پسند ہوگی باقی باق باق ساری گناہوں پر وہ حاضر جائے گا اللہ اللہ کو بخش دے گا سمجھ لیں گے نہیں جبکہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ پہاڑ لے کر کے اللہ تعالیٰ میں لکھے ہوئے اللہ کی کہنے کے اوقات میں دل کے جذبات میں اخلاص کے معیار میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند تھی یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو بخشے گا جی چلے آگے پڑھیں، ذرا پڑھیے کیا نام ہے آپ کا مرزا منظور ہے مرزا صاحب منظور ہے چلیے ایک سو انیس جی. حضرت علی اور حضرت معاویہ حضرت عائشہ طلحہ اور دبر رضی اللہ عنہم کے درمیان ہونے والی جنگوں اور ان میں شریک ہونے والوں کے متعلق بحث و مبحثر سے بچو ان کا معاملہ اللہ کا پر چھوڑ دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کم وذكر اصحابي ذكر اقطابي واصحابي واقطاني واخطاني اخ ثاني تم, تم میرے صحابہ اور میرے سسر اور داماد دامادوں کی برائی کرنے سے الله تبارک و نظر الى فقال اعملوا اعملوا ما شئتم قد غفرت غفر لكم فرمایا اب تم جو چاہے بخش دیا جی اب یہاں پر مسئلہ مصنف نے یہ چھیڑا ہے کہ دیکھیں میں نے بتایا کہ آپ کو وہ جو بدعتیں آئیں خوارج کی اور برجیا کی یہ مسائل کھڑے ہوئے تو یہ مسائل اسی پس منظر میں ہوئے جس وقت ان صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والی جنگوں پر لوگ کلام کرتے تھے لوگوں کی تخفیر کرتے تھے اور اسی کے نتیجے میں ارجا والی بات آئی کہ نہیں ان کا معاملہ ہم چھوڑ دیں گے اور یہ جو واس بن عطا کا ذکر ہے تو واسل بن اطا کیا کہتا تھا معلوم ہے کہتا تھا کہ احد فاسق یعنی جنگ جمل میں جو دو فریق ہیں احت علی کا اور عائشہ طرح زبیر رضی اللہ عن کا اور دوسری طرف جنگ سکین علی کا اور حبین عبی وابے کا دو دو فریق ہیں نا کہنے لگا ایک فریق ضرور فاسق ہے ولا قبل شاہدہ تم فاسق بڑا تقبال اللہ میں کہا کہ فاسق کہ کی شہادت قبول نہیں کی رہی گواہی کسی میں عدالت میں واصل بن عطا کہتا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور فاسقے بغیر تعین کے اگر دو لوگ ان دونوں فریق میں سے دو صحابی آ جائیں یا ان کے ساتھ کتابین جو بھی تھے وہ اگر دو بندے قضیے میں آ جائیں اور ان کی گواہی لینا ہو ایک آ جنگ جمل والا میں علی والے فوج کا اور دوسرا بندہ آ دا گیا داشا اور زبیر والا تو کہنتا تھا کہ میں دونوں میں سے کسی کی ساتھ قبول سا سا نہیں کروں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فاسق ہے کہ یہ فاسق ہے لیکن اگر ایک آیا تو قبول کر لوں گا کہ چلو شاید اس کو دوسرے کو فاسق مان لو اور اس کو جو مت مان لو یہ اس طرح کے کلام اور بکواس کرتے تھے یہ لوگ انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کے الفاظ جب پکے تو انہی چیزوں کی بنا پہ لوگوں میں لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے صحاب اکرام کا تزکیہ کیا ان, کی ان, کی ان کے لیے اللہ نے تعریف کے الفاظ ادا کیے محمد رسول اللہ تراہم چرن کتنی تعریف کے اللہ تعالیٰ اور بہت ساری آیات میں قرآن کی اللہ کے نبی نے احادیث میں ان کا ذکر نہیں کرنا یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں مشہور احادیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جب صحاب اکرام کی تعریف کی تو ان کو سن کر کے ایک مومنٹ کے دل میں بڑا احترام بیٹھتا ہے کہ جو انصار سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے انصار سے محبت کرے گا ہے ہے نہیں تو یہ جو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ, یہ احادیث ایک مومن کے دل میں انشاء ہوتا ہے محبت بیٹھتی ہے لیکن ان باتوں میں گھسنے سے مومن کے دل کے اندر میل آ جاتا ہے اسی لیے منع کیا علما نے کہ ان مسلوں میں گھسو ہی مسئلے سے تو یہ باتیں اصلاً ان باتوں کا مخاطب ایک عام مسلمان ہے اور عام طالب علم میں ہے جو ان مسائل کو سمجھ نہ پائے جیسے کہ شیخ ربی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اس میں جب انہوں نے کہا کہ تم اس میں بحث و بحث مباحثے سے بجو مت کرو بحث و مباحثہ لیکن جو علماء راسخین ہیں وہ لوگ اس وقت جو ان پر کلام ان مسئلوں میں گستے ہیں جب اہل پیدا کسی ایک فریق کی تخلیق کرے یا کسی دوسرے فریق کی के, के, के شان میں غلو کر بیٹھے تب وہاں پر جا کر کے اہل علم راسخین جو ہیں گز کر کے ان مسئلے میں بحث کر کے حق کو اور صحیح بات کو سمجھاتے ہیں یہ اہل اہل علم راسخین کا کام ہے ورنہ عام بندہ ایک عام مسلمان ایک عام طالب علم ان مسئلوں میں نہ گھسے صحابہ اکرام کے بارے میں جو بھی بات ہو اس میں کپتان پھر اس براستے کو میں کھلنے دیجیے بند کر دیجیے اس مسئلے کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصنف جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو یہ, با, یہ, یہ وہی بات ہے جو حسن بن محمد بن نے کہا تھا کہ مرجیا کا پہلا لفظ بولنے والے حسن بن محمد ہیں تو اس کا مطلب مصنف اس, اس عقیدے پر نہیں ہے کہ ہم, ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ نصیحت کرنا ہے عام مسلمان کو ایک عام طالب علم کو جو ابھی کچے ذہن کا ہے چھوٹے ذہن کا ہے جس پہ ابھی علم کا استیاب نہیں کیا علم سمجھنا جس کو ابھی عادت نہیں پڑی ہے اس بندے کا اور عام مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے متعلق کوئی بھی گفتگو کرے خاص کر ان کے درمیان ہونے والے فتنوں اور مہارک اور چندوں کے مسئلے میں اطران اس بات دروازے کو کھلنے مت دیجیے اسے بند کر دیجیے فور ٹھیک ہے پھر آپ نے کچھ حدیثیں بیان کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ کہ کو مذکر صحابی وا ساری واخانی تم لوگ میرے صحابہ میرے سسر یا رشتے دار جو ہیں یا میرے داماد جو ہیں ان لوگوں کے متعلق ان کا ذکر مت کیا کرو یعنی ان کے متعلق ان کی ان کے مسائل میں مت گھسو کیونکہ اس سے اس سے جو ہے انسان کے دل کے اندر سینے کے اندر ایک صاف محبت ہوتی ہے اس کے اندر خلل اور میل آ جاتا ہے اسی طرح آپ نے ایک اور بات فرمائی شیخ نے نقل کی حدیث کہ اللہ کہ ان اللہ, تبارک بدر اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تم جو چاہو عمل کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے یہ واقعہ یہ حدیث کا بیان کیا اللہ نے جب حضرت خاطر بن نبی بلتا رضی اللہ انہوں کا واقعہ مشہور واقعہ جب سامنے آیا انہوں نے جو جنگ فتح مکہ کے لیے جو کاروائیاں ہو رہی تھیں تیاری اور اس کا جو خبر بھیج دی تھی ایک خط لے کے وہ اور وہ خط راستے میں پکڑا گیا تھا تو اس پر حضرت عمر نے کہا یسول یہ مجھے حکم دیجیے میں سی گردن مار دوں یہ کافر ہو گیا یہ منافق ہو گیا بازی باغ منافق منافع باز کافر تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو اور ان پہلے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا گیا رسول اللہ میرا میں کافر نہیں ہوا ہوں میں دل کے اندر کی محبت نہیں ہے میں اسلام پر ہی ہوں لیکن میں نے فلا فلا مقصد کی پر میرے رشتے دار وہاں کے اس وجہ سے میں نے کیا تو آپ نے اس قزب کو مانا اور اس کے بعد کہا کہ دعو یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک ہلکی سی بات پر توجہ دلاؤں گا کہ ترجمہ جنہوں نے کیا ہے وہ تھوڑا سا ایک لفظ حالانکہ وہ لفظ بہت قبیخ نہیں ہے لیکن صفات کے بعد میں ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں تو انہوں نے کہیں ترجمہ کر دیا کہدر اللہ تعالی نے اہل بدر پر نگاہ رحمت ڈالی نہ کے معنی دیکھنا ہوتا ہے اور دوسری روایتوں میں یہ لفظ على اطلاع بدر کا لفظ ہے اطلاع على کسی کی طرف جھانکنا ہوتا ہے مراد چھانکنا اور دیکھنا تو یہاں پہ بلا شبہ یہ بات جب اللہ نے کہی یہ رحمت ہی ہے اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے اہل بدر کے لیے لیکن ترجمہ کرنے میں ان نگاہ رحمت ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ کیونکہ اس سے ایک طرح سے جو اہل تاویل ہیں ان لوگوں کے لیے راستہ کھلتا ہے یہ ترجمے کی بات ہے اس لیے ہم ان پر تنقید کرنے والا مصنف نے ایسا نہیں کہا ترجمہ سیدھے آپ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدری کی طرف دیکھ کر کہا اہل بدری کی طرف دیکھ کر کہا کوئی اس میں قباہت نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر خامی نہیں ہے اور دوسری باتوں میں طلاع الا بدر کا لفظ بھی وہاں پہ نگاہ رحمت کا ترجمہ ویسے بھی لفظی طور پہ تو نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ اے اہل بدر تم آج کے بعد جو بھی چاہو عمل کرو میں نے سمندر شک دیا تو اس سے مراد جو چاہو اسے کرو اس سے مراد اعمال ہیں کفریات اور شرفیات نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا ہوا کوئی بھی صحابی جو ہے اہل بدر میں سے کسی صحابی سے کفر صدر نہیں ہو سکتا یہی سب وہ لسوس ہیں جو ایک مسلمان پر واجب کرتے ہیں کہ صاحب اکرام کے متعلق اپنی زبان کو خاموش رکھے اور صحاب اکرام کی تعظیم اور عزت اور احترام کرے کیونکہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بدر والے یہ, یہ تلحا یہ زبیر یہ علی کا بدر میں نہیں تھے تو کیا یہ بدر والے آگے چل کر کے جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے اور جنگ کی وجہ سے کہاں ہو جائے گا اللہ کو نہیں تھا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیر ہے اور اس کو قیامت تک کی اور آنے والی ساری چیزوں کی خبر ہے تو اس کو پتا تھا کہ جن کے بارے میں میں آج کہہ رہا ہوں کہ تم جو چاہو کرو میں نے تو بخش دیا تو یہ لوگ کل کو لڑنے والے بھی ہیں یا تو میں نے ان کو بخش دیا ہے ان کو یہ لڑائی نقصان نہیں پہنچائے گی باسنج آئی اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت جو ہیں صحابہ اکرام کی شان میں کوئی بھی ایسی باتیں نہیں کہتے جو ان کی شان میں کسر شانی کا سبب بنے یا ان کے متعلق میل پیدا کرنے لوگ آگے مصنف نے فرمایا کچھ میں بھی پڑھ لوں جان لو اللہ تم پر رحم کرے کسی مسلمان کی مرضی کے بغیر اس کا مال لینا حرام ہے متفق ہے اس بات سے کسی بھی مسلمان کا مال اتنا الائنام والا دماغ ہوا آرام علیکم حرام ال جیسے آپ نے خود حجت اللہ میں کہا تھا کہ لوگوں تمہارے مال تمہاری جانیں تمہاری عزتیں تم پر ایک دوسرے پر حرام ہیں اسی شہر حرام کی طرح بلد حرام کی طرح اور اس مہینے کی طرح اس جگہ اس دن کی طرح جس طرح یہ حرام ہے تو آپ نے ایک مسلمان کی عزت اس کا مال اور اس کی جان حرام ہے دوسرے مسلمان پر یعنی وہ اس کی جائز نہیں کہ اس میں ہاتھ ڈالے جان پر نہ مال بھی نہ عزت پر تو مال کسی کی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا حرام ہے ٹھیک پھر مصنف نے ایک اور مسئلہ ایم کیا اگر اس کے پاس مال حرام ہے کہ مسلمان ہے اس کے پاس مال حرام ہے وہ اس نے کہیں سے حرام کا مال لے کر کے آیا کسی سے لوٹ کے لایا غصب کر کے لایا چھین کے لایا یا چوری سے لایا یا, یا رشوت سے لایا یا کسی بھی حرام ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا تو وہ اس کا ضامن ہے ترجمہ کیا کہ ذمہ دار ہے ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن ضامن جو ضمانت اس کی ضمانت میں ہے کہ وہ, زمانت, وہ اس مال کا ضامن ہے یعنی وہ دے گا اس کو تو ذمہ دار بھی تقریباً مناسب ہے چل جائے گا تو جس بندے نے کسی بندے کا مال حرام طریقے سے حاصل کیا ہے وہ بندہ حاصل کرنے والا بندہ ضامر ہے کہ وہ مال صاحب مال تک جائے اس کے ذمہ ہے یہ مال دنیا میں نہیں دے گا تو قیامت میں دے گا جدید میں کہ جس جس بندے نے کسی کی کسی مسلمان کا مال ہے اس کی زمین کو ایک شبر بھی اگر زمین کسی کی ہڑپ لی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں سات طبقے زمین کے سات طبق کا ہار پہنائے گا تو یہ سارے حقوق العباد کے مسائل ہیں تو اس پر ذمہ ہے وہ تو دنیا میں دے دے نہیں دے گا تو قیامت میں دینا پڑے گا فرمائیں لیکن تمہار تمہیں اس مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینے کا اختیار نہیں جو بندہ کسی کے مال لوٹ کے لایا ہے یا چھین کے لایا ہے یا رشوت کے طریقے سے لیا ہے یا سود کے طریقے سے لیا ہے تو اس کے پاس بلا شبہ مال حرام ہے تو کیا آپ, کی کہ آپ اس کے لیے جا آپ اس کا مال چھین لیں حالانکہ یہ ضامن ہے اس کا جس سے چھینا ہے اس نے لیکن کیا آپ کے لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ لیں بسا اوقات بعض جاہل لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا کہ ظالموں کو لوٹنا کوئی گناہ نہیں ہے Hey, کہتے ہیں نا کہ دال کو لوٹنا امیروں کو ان امیروں کو جو رشوت کے ذریعے سود کے ذریعے اور غصب کر بڑے بڑے جو زمیندار ہوا کرتے تھے پہلے لوگوں کی زمینوں کو ان کی مجبوریوں کے تحت لوٹ لیتے تھے تھوڑی سی ضرورت کی وجہ سے پیسہ دیا آپ زمین کا آغاز رکھ لیے پتا لگا زمین ان کی ہوگی وہ پیسے لوٹا نہیں پائے تو یہ جو زمیندار ہوا کرتے تھے جاگیردار زمیندار لوگ آپ عام طور پہ ان کی طرف سے ظلم پایا جاتا تھا پبلک پہ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے رابنہڈ ٹائپ کے جو ان کے امیروں کا مال لوٹ کر کے غریبوں میں بانٹتے تھے رابنہڈ ایک بہت مشہور کریکٹر ہے برطانیہ کے انگلش لٹریچر کا ان کی تاریخ کا تو معلوم سی چیز ہے کہ وہ بندہ جو ہے چوروں کا سردار تھا اور وہ چور ایسے تھے کہ مالداروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں میں بانٹتے تھے کیا یہ کام صحیح ہے بلا شبہ غریبوں کی مدد کرنا صحیح ہے لیکن چوری کرنا لوٹنا کسی انسان کا مال لینا جائز نہیں ٹھیک ہے थीके? اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بندے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر لیں جس کے پاس حرام مال رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ بعض علماء نے یہ اعتراض کیا کہ اگر ٹھیک ہے کیا اس کی اجازت کے ساتھ بھی لینا جائز نہیں? اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک لے لو تو, تو جائز ہوگا تو بھی جائز نہیں ہے. جائز تو کسی حال میں نہیں ہے یعنی جو مال حرام ہے ایک بندے کے مسلمان کے پاس وہ مال کا ضامن وہ خود ہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اجازت کے بغیر لیں تو اگر وہ اجازت دے دے تو کیونکہ مالے حرام ہمارے لیے جائز ہی نہیں اصلا وہ مال حرام بھی جائز نہیں یہاں پر بھی دو حرمتیں متیں آئیں گی ایک تو وہ مالے حرام بھی جائز نہیں دوسرا اس کی اجازت کے بغیر لینا بھی جائز نہیں اب اگر وہ اجازت ہے اب اس پہ وہی میں نے کہا تھا کچھ دیر پہ پہلے شروع میں کہ بعض شارحین جو ہیں بعض لوگ فوراً فراؤن اعتراض کرتے تھے حالانکہ مصنف کی عبارت پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا بھائی اجازت کے ساتھ لینا جائز ہوگا لیکن کچھ لوگوں نے کر دیا ہے اعتراض بعض شارحین نے لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہے جو کہنا چاہتے ہیں اس کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کی اجازت کے بغیر اس مال کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے جس کے پاس مال حرام ہیں کیوں کیونکہ شہر فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے یہ مال حرام لینے والا بندہ اور وہ اس مال کو اس کے مالک حقیقی تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن تمہارے لیے اس میں سے کچھ لینا حرام ہے مسئلہ مسئلہ یہ کہ یہ بندہ جو مال حرام لے کر کے آیا تھا اگر کسی دن توبہ کر لیا آپ نے اس کی بغیر لے لیا ٹھیک مان لیجئے وہ زمین ہڑپ کے لایا تھا کسی کی ایک شکا آپ نے اسے کاغذ کو جو ہے چھین لیا لوٹ لیا چرا لیا اس کی اجازت کے بغیر اور وہ اپنے نام میں کرا لیا کسی نہ کسی دھمکی کے ذریعے ٹھیک اور وہ شکر اس کا نہیں تھا کسی اور کا تھا اب اگر یہ بندہ کسی دن توبہ کرتا ہے اور اس کے پاس اب اصل تو یہ مال اس بندے کے ذمے ہے شیخ نے کہا کہ یہ ذمہ دار ذمےدار یہ ہے جس نے اصل پہلے لیا تھا اب اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر لے لیتے ہیں تو اب کل کو یہ توبہ کرنا چاہے اور واپس کرنا چاہے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز ٹھیک تو پتہ چلا کہ اب آپ کے اوپر ڈبل گناہ ہوگا ایک تو اس کی اجازت نے بغیر لیا پھر اس بندے کی مال کو چرانے میں آپ بھی شریک ہوئے اس کے ساتھ ٹھیک اچھا دوسری چیز اگر آپ اس کی اجازت سے لیں گے تو آج اگر وہ کوئی کوئی شبگاہ ہی صحیح اگر وہ اپنی اجازت سے آپ کو دے گا آپ کے لیے آج تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حرام ہے لیکن کل اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اور توبہ کرنے کے بعد وہ واپس کرنا چاہے صاحب شبگا کو اور وہ سوچے گا یار میں نے اپنی اجازت سے فلاں بندے کو دے دیا ہے اپنے دوست کو تو اب وہ اس, اس, اس, اس کا بدی یا اس کی قیمت اس بندے کو ادا کر دے گا جس سے اس نے چھینا تھا اگر شہی وہ شوگر ہی مانگے گا تو وہ آپ سے کم سے کم وہ بات چیت کر کے کسی نے کسی طریقے سے وہ دوبارہ سے واپس کروا دے گا اگر اجازت سے دیا ہوگا تو صاحب مال کا مال اپنی جگہ پہنچ جائے گا اگر آپ اس کی اجازت سے تصرف کریں گے تو ورنہ وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے اجازت سے لینا اور اجازت سے لینا بھی حلال نہیں ہے لیکن ایک دن ایسا آ سکتا ہے مان لیجیے پیسے بھی لے لیجیے مثال کسی نے کسی سے دس روپے چھین لیے دس ہزار اور آپ رشتے چھین لیے इजाजत के अब कल को ये पहला छीनने वाला गासिब जो था कल को तोबा करके वापस करना चाहता है तो वो सोचेगा क्या वो तो, तो फुलाबंदा ले गया मैं कहां से दू थी? उसके बाद एक दूसरे लंग आ सकता है क्योंकि उसको भी दुख होगा कि वो मैं तो फायदा उठा उठाया मेरा छीन लिया किसी ने लेकिन अगर वो आप इससे इजाजत के साथ लेंगे वो आपको घलिए में दोफे में इजाजत में दे देगा तो कल को जब वापस करेगा दूसरे दस रुपए दे देगा और आपको چھوڑ دے گا تو جب یہ دوسرے دس روپے ادا کر دے گا اور اپنی اجازت سے آپ کو مال دے گا تو یہ آج جو آپ کے لیے اجازت سے لینے کے باوجود بھی حرام تھا کل کو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا تو مصنف یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اجازت سے لیا وہ مال مال حرام جائز ہے بلکہ اس میں احتمال ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی حلال ہو جائے یا اگر اجازت سے آپ کو دیا تھا اس نے تو احتمال ہے کہ وہ مال کسی نہ کسی دن اپنے مالک حقیقی تک پہنچ جائے لیکن اگر بغیر اجازت کے لیں گے تو آپ بھی اسی کی طرح غاسب اور ڈاکو کہلائیں گے جس طریقے سے وہ بندے نے کسب کیا تھا ٹھیک ہے ایسا کہتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کسب کیا ہوا مال ہے تو آپ کے جائز نہیں خرید ناجائز نہیں آپ کی تو چور بازار میں جا کے خریدے ہی نہ اگر آپ کو یہ ساری دکانیں چوری کا سامان والی ہیں لیکن ایک دکان صحیح سلامت والی ہے اور وہاں بھی اگر چوری کا سامان بک رہا ہے تو آپ اس کے مغلت نہیں ہے اس کا ضامن وہ اصل مالک ہے بہ جی اس میں گھسنا نہیں زیادہ مصنف دیکھیں آپ مختلف طرح کے مسائل آ رہے ہیں اخلاقیات کے مسائل اور لین دین کے مسائل اور عبادت کے مسائل عقیدے کے مسائل فرقوں کے مسائل مختلف مسائل تنوع کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے طرح طرح کے جب مسائل آتے ہیں تو اس میں نشاط قائم رہتا ہے انسان میں بوریت نہیں ہوتی کیونکہ ایک سے جب رہیں گے تو تھوڑا سا اب ایک مسئلہ شیخ نے کہا کہ تمام پیشے جائز ہیں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی پیشہ پروفیشن ہو مہنہ ہو وہ جائز خاص کر وہ پیشے جن پیشوں پر ان جن کی حرمت پہ جن کی حرمت پہ کوئی بھی خاص دلیل نہیں ہے ٹھیک جن پیشوں کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں تو اصل یہ ہے کہ چاہے آپ نہیں بھی جانتے اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے الا اس کہ وہ اس پر کوئی دلیل آ جائے حرام ہونے کی پھر کہا کہ جب تک تمہارے لیے ان کا درست ہونا آیا ہو ٹھیک لیکن جب ان کا فساد ظاہر ہو جائے کیونکہ غیر سی بات ہے کہ میں نے کہا ابتدا ہر پیشہ حلال ہے کیونکہ اللہ نے السلف الشیا الباح یہ اصول ہے اللہ نے کرنا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی سرزمین پہ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے اسی آیت سے علما نے یہ قاعدہ نکالا کہ السلف الشیائی البا تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ سب مباہیں جائز ہیں سوائے ان کی جن کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے تو فرمایا تمام پیشے جائز ہیں جب تک کہ تمہارے لیے ان کا درست ہونا آیا ہو یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ اس میں کوئی حرمت والی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ جائز ہے تمہارے لیے لیکن جب ان کا فساد ظاہر ہو جائے یعنی ان کا خراب ہونا شرعاً ناجائز ہونا ثابت ہو جائے اور وہ اس قدر زیادہ ہو کہ دل کو پریشان کر رہا ہو تو چھوڑ دینا ضروری ہے فاپ دائیں ہو جائے یہاں پہ یہ دل کو پریشان کرنے والا مسئلہ اس عربی عبارت میں نہیں ہے عربی عبارت اس دوسرے انداز میں ہے شہ فرماتے وال مقاصب مت القل اور پیشے یہ اطلاق کے ساتھ جائز ہے ما مطلق تمہارے سامنے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے ظاہر ہو جائے کہ یہ چیز صحیح ہے تو یہ مطلق ہے اور اپنے اطلاق پرے اور جائز ہے آپ نے بتائی خلق بکرا میں شروع ہوئی عربی عبارت یہ ہے کہ ماں بان کا صحت ہوتا ہوا جس چیز جس پیشے کی جس کا جس چیز کی صحت اور صحیح ہونا تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو وہ مطلق ہے اپنے اطلاق پر ہے یعنی اطلاق ہے یعنی عمومی حالات میں وہ جائز ہے اللہ ما بہارا فساد سوائے اس کے جس کا فاسد ہونا خراب ہونا حرام ہونا ثابت ہو جائے ظاہر ہو جائے اسے آپ چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ فاسد ہے اور یہ جائز نہیں ہے لیکن اتفاق سے آپ کے پاس اس کا کوئی بدیلی بھی نہیں ہے اور آپ ایسے حالات میں ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتے مجبوری والی اس تراری کے حقیقت میں آ گئے اسی لیے کہا کہ وہ ان کا نفاس اگر وہ چیز فاصل ہو یافاسدا نفس ہے تو فاسد چیز میں سے وہ اتنا ہی لے گا جس سے وہ اپنے نفس کو بچا سکے اپنے آپ کو روک سکے جیسا کہ قرآن کے اندر استراری کی حیثیت میں حرام چیز کو کھا لینا اور اختیار کر لینے کی اجازت ہے کہ غیر باغن والا عاد کے ساتھ بغیر کسی تو یعنی کہ بغیر کسی سرکشی کے ضرورت سے زیادہ لیے بغیر انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو وہ حرام چیز کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے جب وہ مجبور اور مزتر ہو جائے مزتر اسے کہتے ہیں مجبور مزتر کہ اگر نہیں لیا تو ہلاک ہو جائے گا یعنی اگر نہیں کھایا تو ہلاک مر جائے گا تو ایسی صورت میں میتا ہو مردہ ہو اور اسی طریقے سے خنزیر ہو دم ہو جو بھی چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اگر بوجھ آپ کے پاس ہے تو اس میں سے آپ صرف اتنا لیں گے جس سے اپنے نفس کو بچا سکے پھر شہ کہتے ہیں کہ جب تم کام کرنے کے لیے نکلو اور کوئی پیشہ اختیار کرو تو لا تقول ادر قلم ما آخما یہ بہت اہم چیز ہے اسلام نے تصول اور بھیک مانگنے کا جو خاتمہ کیا ہے اور عمل پہ جو ابھارا ہے اسی چیز کی شیخ ترتیب دے رہے ہیں اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہ صوفیہ پرد کر رہے ہیں تھوڑی پہلے صوفیہ پرد کر رہے تھے صوفیہ کے یہاں تقاصل پایا جاتا ہے وہ پیشہ اختیار کرنا کام کرنا دو پیسہ کمانا اپنی ضرورت کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنے آپ کو یہ ان چیزوں سے تقاصل کرتے ہیں یہ بڑے ہی بتال قسم کے لوگ ہیں یہ ان کے یہاں کام کی ترغیب نہیں ہے بلکہ کام کو چھوڑ کر کے دنیا کے مشاکل سے بھاگ کر کے جنگلوں میں راہبوں کی طرح اور اور غیر مسلم ہندوؤں کی طرح یہ لوگ جو ہیں بنواس اختیار کرتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے اور غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں جو دنیا پرمافیہ کو چھوڑ کر کے تکشف کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو تربیت بی میں دیتے ہیں تو انہ لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بدالت آئی ہے مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ جو کہتے ہیں ارے جو مجھے مل گا میں کھا لوں گا اور جو مجھے جو قسمت کا ہوگا وہ ملے گا مجھے وہ نہیں ہے کرنے کی مجھے دنیا میں رغبت نہیں چاہیے دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں تو جب آتے اتر لا نہ کہو اترک المقاص میں قصب اور کمائی کا راستہ چھوڑ دوں وہ دو آتا ہوں نہیں اور جب جائز باز کا کھانے کو نہیں ہوگا تو لوگ رحم کھا کے کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے تو میں اسی پر اقتصاد کر لوں گا جو لوگوں نے مجھے دے دیا ہے یہ شرید اس کو اس پر نہیں ابادی یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہی چیز صوفیت کی وجہ سے اسلام میں یا مسلمانوں میں آئی ہے لم الصحابہ دیکھیں آپ اس کام کو صحابہ نے نہیں کیا یہ جو رد ہو رہا ہے یہ تصور کو رد ہے سب اس کام کو یعنی بکسر اور کمائی اور پیشے کو چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ جانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اور نہیں علماء ایسا کرتے ہیں ع یعنی پوری سنت بیان کرتی ہے اپنے زمانے تک صحابہ سے لے کر اپنے زمانے کے علماء تک اور آپ دیکھ لیں پاس ان کا نام کیا ہے ان کی نسبت بربہاری بربہار کیا چیز ہے ان کو کر میں پڑیے گا آپ لوگ بربہار اس زمانے میں ان دواؤں کو جڑی بوٹیوں کو کہا جاتا تھا جو ہندوستان سے آتی تھی عرب میں بکنے کے لیے اور مسالے گات ہیں جڑی بوٹیاں ہیں دوائیں ہیں ان سب کے لیے بربہار کا لفظ استعمال ہوتا تھا شیخ وہ دوائیں میں تھے پنساری تھے شاید لیکن ان کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ ان کی نسبت انہیں بربہار کی طرف ہے انہی انہیں ادبیا اور جڑی بوٹیوں اور مساو کی طرف ہے جو ہندوستان سے آتے تھے جن کو بربہار کا کہتا تھا اور یہ ان کو پیشہ کرتے تھے فروخت کرتے تھے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے علماء بھی ہمارے زمانے تک کام کو چھوڑ کے پیشے کو چھوڑ کر کے بیٹھتے نہیں ہیں اور اس میں ایک چیز اور دیکھ لیں شیخ ایک اتنے بڑے عالم ہیں فقی ہیں امام ہیں اور کام کیا کرتے ہیں مالی چھوڑنے کے لیے مثال ہیں بکالے کا پنساری والا کام دکان پہ مسالے اور جڑی بوٹیاں اور دوائیاں بیچتے ہیں تو کوئی شیخ کہتے ہیں کہ کسی بھی پیشے کو حقیر مت سمجھو کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا سارے پیشے جائز ہیں سوائے اس کے جس کی جس کی خرابی اور فرمت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو شیخ نے یہ کہہ کر کہیں ثابت کیا اپنے عملی طور پہ بھی اور نصیحت بھی کی کہ پیشے چھوڑنا جو ہے یہ صحابہ کا اور علماء کا طریقہ نہیں ہے یہ اہل بغر کا طریقہ ہے پھر حمایت قار علم ربن الخطہ رضی اللہ عم بہ داجت ایسا پیشہ ایسی کمائی جس میں تھوڑی سی اس میں چھوٹا پن محسوس ہو رہا ہو کہ یہ پیشہ چھوٹا ہے اگر اس طرح کا کی حکارت محسوس بھی ہو رہی ہو تھوڑی سی ایسا پیشہ بہتر ہے اس سے کہ انسان لوگوں کی طرف اپنا دستے حاجت دراز کرے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ مسئلہ واضح ہے ٹائم سے شاید نہیں کتنا بچا ہے مسمید. ہمارے سامنے مسئلہ ایک بڑا ہی بہت ہی خوفناک اور بڑا ہی ایک کنبلا آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے وقت چاہیے ہوگا اگر اجازت دیں تو یہیں روکتے نہیں تو پھر جو ہے تھوڑا سا اس میں گھس لیں مصنف فرماتے ہیں شروع کا دیتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ فرماتے ہیں میں ہمارا چلا جائے جائزت خلف ممسل خلف پانچوں نمازیں جائز ہیں کہ تم جس کے بھی پیچھے پڑھنا چاہو پڑھ لو کیا, کیا اس میں پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یہ اصل ہے یہ کیا ہے اصل ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ٹھیک اللہ جہمی سوائے اس کے کہ وہ جہمی ہو میں نے بتایا جہمی ہے کون ہے جہاں بن صفوان نے کیا کیا تھا برائے کیا کیا تھا صفات کا انکار جبر کا عقیدہ آجرد. خلق آجرد. قرآن, آجرد. قرآن کا عقیدہ انکار کیا شاید. جی وہ اسما سب, سب کا انکار کیا آجرد. آجرد. آجرد. آجرد. آجرد. آجرد. جی اللہ کی صفات کو اللہ تعالی کے علم کو حادث کہا اور مرجیا کے ایک فرقے کا سرکار بنا جس نے کہا کہ ایمان صرف معرفت ہے اب آپ دیکھیں جہم, جہم بن صفان نے یہ اتنے کام کیے اس کے بعد کیا شریعت بچتی ہے جب کہا کہ اللہ کے اسما و صفات کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار ہو گیا الحاظ ہے یہ اور کیا کہا جہم نے ربی ہوا حاضل ہوا ہو اور اب ربی جی جنت و جہان کے فنا ہونے کی بات کہی اللہ کی صفات کا امکان کیا اور آپ جان لیجیے کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی وجود بغیر صفت کے ہو ہی نہیں سکتا بغیر صفت اور بغیر نام کے کوئی بھی چیز ہو کی اس کی اس نے وہ سفت ضرور ہوگی اللہ کا اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو اللہ تعالی کی صفات بھی مانٹنی پڑے گی اگر صفات انکار کرنے تو کا وجود ہی نہیں رہے گا جامعہ نے جب اسماؤ صفات کا انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا وجود وجود مطلق ہے بے الاطلاق عام وجود ہے وہ اور اس کا تک وجود وجود ہے جب تک وہ متلا گئے جس وقت تم نے اس کی تخصیص کی اور کوئی نہ کوئی شفا بیان کی وہ اللہ کا وجود نہیں ہے یعنی اللہ کا وجود کہاں ہے ایسا وجود ایسی ذات جس کی کوئی صفت نہ ہو ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے جی ہاں ہو سکتی ہے لیکن کہاں سر میں دماغ میں ذہن میں خارج میں نہیں ہو سکتی خارج میں یعنی خارجی وجود میں وہ ایسی ذات کوئی نہیں ہو سکتی جس کا کوئی نام یا صفت نہ ہو لیکن ہاں ذہن تصور کر سکتا ہے ذہن تو بہت کچھ تصور کر سکتا ہے مستحیل جس کا تصور کر سکتا ہے تو یہ ذات جس کی کوئی صفت نہیں اور مطلق ذات ہے جس کی جس کو کسی بھی صفت سے مقین نہیں کر سکتے تحصیص نہیں کر سکتے بیان نہیں کر سکتے جس کسی بھی صفت سے ایسی ذات ذہن میں ہو سکتی وجود میں خارج میں نہیں پتہ چلا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو وجود ذہنی قرار دے دیا وجود ظاہری وجود خارجی کا انکار کر دیا تو اللہ کا وجود ہی نہیں رہا تو یہ ایک الہاد تو اس سے, اس سے سامنے آیا دوسرا الہاد یہ سامنے آیا جہمیہ کا جب انہوں نے صفات کا انکار کیا تو کلام الہی کا بھی انکار کیا اور کلام صفت کلام کا انکار کرنے سے قرآن کو مخلوق کہہ دیا اور جب قرآن کو مخلوق کہا تو ساری شریعت مخلوق ہو گئی غیر اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اسی لیے جب ایک آپ پڑھیں گے اس مقدمے میں کہ متوقع واضح کے زمانے میں واضح بلّہ کے زمانے میں ایک کوئی مسغرہ کوئی کامیڈین تھا جو ان کے ساتھ میں رہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہ دھیرے اپنے ساتھ میں ایسے لوگ رکھتے تھے جو ان کو کبھی کبھی ہنسایا کرتے تھے تو ایک دن واسط نکلا تراوی کی نماز پڑھنے کے لیے تو بندہ کہنے لگا کہ اے امیر العمین آج تو اپنا ترائی پڑھنے جا رہے ہے کہ آئندہ سال اگر قرآن مر گیا تو تراوی کیسے پڑھیں گے تو قرآن تو مخلوق ہے تو اس نے کہا کہا کب کیا سپنا کیا کہہ رہے ہو چھوڑو ایک ایسی بکواس کو ایسا کبھی نہیں ہو چکا قرآن مر جائے قرآن مرنے والی چیز نہیں ہے تو اس مسخرے نے کہا امیر العمین احمد نمبر بھی تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے مخلوق ہوتا تو مر جاتا اور مر جاتا تو تلاوت کسی کریں گے ایک دیکھیں آپ کتنی سادہ سی بات ہے کتنے سادہ سے انداز میں کہیں کبھی کبھی کسی کوئی انسان کی بات جو ہے انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے واسق نے وہی سے یقین کر لیا اس کو بسوخ کے ساتھ اس نے مان لیا بھگوان کلما واسق ہو گیا وہ کہ جو ہے یہ کتنا اور یہ اور غلط ہے مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اور اسی لیے احمد کے لیے آسانی شروع کی اسی کے زمانے سے اور پھر متوکل نے آ کر کے ماشاءاللہ اللہ جو ہے اس کتنے کو ختم کیا تو یہ جہمیہ کی بدایت کی وجہ سے خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا اور خلق قرآن اپنے آپ میں خطرناک اس لیے ہے کہ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر یہ کلام مخلوق کا ہوا اللہ کا نہیں ہوا اور شریعت پوری معتر ہو گئی تو یہ دوسرا الہاد جو ہے جہم کا یہ ہوا تیسرا الحاظ جہم کا یہ ہوا آپ دیکھیں جہم نے کس طرح سے اپنی بدت و گزری شریعت کو معطل کر دیا اسی کی وجہ سے زندگی کھڑے ہوئے مشرق کے اندر زنا دا کافی فطرہ کھڑا ہوا تیسرا کابیل شریعت کا, کا جو نمونہ تھا وہ یہ اس نے جبریت، جبر کی بات کہی کہ بندے مجبور ہیں اپنے اعمال پہ کافر قبر کر رہا ہے تو مجبور ہے اللہ نے مجبور کیا کافر کا اختیار نہیں زانی زناکار زنا کر رہا ہے وہ مجبور ہے اپنے اختیار تو نہیں کر رہا اللہ تعالی کروا رہا ہے اسے لہٰذا وہ گنہگار بھی نہیں ہے وہ اختیار ہے تو شریعت جو کہنے کے لاتا کرو گز نام تو کیا ہے یہ بھگوان سے کیا بے معنی ہے یہ چلا کہ جب سب لوگ اللہ کے حکم اور جبر کے تحت ہیں اور انسانوں کا کوئی ارادہ اور ان کی ان کی قوت اور ان کا ان کی ان کی طاقت اور ان کی اپنی خواہش نہیں ہے کسی کام کرنے میں تو ان کا مواخذہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے جب اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو جہنمی کو اکثر ان خلق کو چاہے تو جنت میں ڈال دے اور اور از کل خلقوں کو سب سے متاثر وہ چاہے جہنم پھینک دے یہ جبری کہتے ہیں اور یہ اللہ کی مرضی جو چاہے کرے تو یہ بھی شریعت کو پورے نظامی شریعت کو انہوں نے معطل کر دیا اور چوتھی تعدیر کی مثال یہ ہے جہاں کی کہ جب کہا کہ ایمان معرفت ہے دل میں جان لو اللہ کو کہ اللہ ایک ہے اللہ ہی خالق ہے آپ مومن ہو چاہے زبان سے نہ کہو سارے لوگوں کو چاہے منافق ہوں یا کفار ہوں سب مومن لوگ سب اللہ کو جانتے ہیں ابلیس بھی مومن ہو گیا تو کہ اللہ وہ تو اور سب سے جانتا ہے سارے کو فارس زیادہ جانتا ہے انگلش اللہ تعالیٰ کو تو یہ جہم ان سفان کی بڑی بڑی پتا یہ سب اعتقادی بدت تھی اور ان اعتقادی بدتوں کے نتائج زندیقیت اور الہاد تھا اسی وجہ سے سلف کی ایک جماعت نے بے تخصیص کی تکفیر کی یہ کفار ہیں کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو چھوڑا ہی نہیں کہیں سے کہیں سے کہیں کا اسی لیے شیخ نے کہا کہ سلوات خمس جائز ہیں خلف منسلح خلفہ جس کے پیچھے بھی مسلمان کے پیچھے پڑو سوائے جہمی کے ٹھیک ہے باقیہ میرے خیال سے کل کو پورا کریں گے ٹائم کتنا لگے گا سل میں یہ مسئلہ تھوڑا ایسا ہے جو تھوڑا سا آگے تفصیل چاہے گا وضاحت چاہے گا کوئی بات نہیں کر سکتا نو دس تک ہے ٹائم ویسے بہتر ہے ابھی سمنٹ نہیں کل کو ٹائم بچ جائے گا ہمارا وہی ان شاء اللہ ہی دخل بہو فرمایا کہ جہمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو جہمی ہے ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جہمیا معروف تھے اور جہمیا کے عقائد معروف تھے اور ان کی بداعتیں معروف تھیں ان بدعتوں کا حامل جو انسان ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ عدبی میں ہے وہ اپنے پورے عقیدے اور اپنے دل اور اپنے وشواس اور اپنے ایمان کے ساتھ اس بات کا قائل ہے لہذا وہ حقیقت میں صدیقی ہے وہ اور اسلام کا دشمن ہے وہ انسان ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھو آپ دیکھیں ان کے زمانے میں معتدلا بھی ہیں حالانکہ اعتزال میں جہمیت گھس چکی ہے اشعرہ بھی ہیں مادریدیہ بھی ہیں مرزیا بھی ہیں اور خوارج بھی ہیں رافضہ بھی ہیں سارے لوگ ہیں لیکن انہوں نے خصوصی طور پہ جہمیہ کا تذکرہ کیا کیونکہ جہمیہ ہی وہ فرقہ ہے اس زمانے کے اس زمانے کے سلق جو امام بربہاری اور ان کے آس پاس ان کے پہلے اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے یہ لوگ ان لوگوں نے جہمیا کی تقسیم کی اور دوسری فرقوں میں اتنا زیادہ شدت کے ساتھ کفر یا ان کی زندگیت یا الہاد واضح نہیں تھا جتنا ان لوگوں کے تھا اور ان کے ان کا جہمی کہنا یہاں میں اور کر دوں یہاں جہمی سے برادر جہم ان سبان کے ہی ماننے والے نہیں بلکہ خلق قرآن والے سب جہمی ازاد تھے اضافہ متضلاع تھے بشر مرویزی خلق قرآن کا قائل تھا اور اس کو جہمی علماء نے جہمی کہا ہے یہ تمام متضلہ اس وقت کے متضلہ جنہوں نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا تھا اور صفات کا انہوں نے بھی انکار کیا ہے یہ جہمیہ ہی ہیں کیونکہ موتلہ ابتدا کبینہ گناہ پر تکفیر منزلہ بین منزلہ بین سے شروع ہوئے تھے لیکن جہمیہ کی یہ فکر تعطیل صفات اور انکار صفات جہمیہ سے انہوں نے متضلہ نے لی لہذا متضلہ بھی اس معنی میں جہمیا ہے تو مراد یہ کہ جاہمی سے مراد یہاں پہ لفظی طور پہ جو نام کے ساتھ جہمی ہو وہ خاص مراد نہیں بلکہ جہمی ومن فی بداتی جو اس کے جیسی بداتوں کا قائل ہو اور موتقب ہو یہاں پہ اس بات کو خصوصی طور پہ یاد رکھنا کہ یہ وہ اصحاب بدعت ہیں جن کی بدعتیں اعتقادی ہیں کیونکہ عملی بدعت میں اور اعتقادی بدعت میں بہت فرق ہے میں نے شروع میں اس کو وضاحت کی تھی میں خل کہوں اگر تم نے کبھی کسی جہنی کے پیچھے نماز پڑھ لی فائد صلاح کا تو تم نماز کو دہرا ہو اب یہ مسئلہ اس میں تفصیل چاہیے تھوڑی سی وہ یہ کہ حالانکہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں امام احمد کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں بہت سارے یہ متضرہ اور جہمیاں جو تھے بہت سارے مناسب پر فائز تھے بہت سارے ایسے بڑے عہدوں پر فائز تھے امامت مساجد کی امامت بھی ان کے ہاتھوں میں تھی بازا مساجد کی تو ایسا ہو جاتا تھا کہ کہیں کسی مسجد کا امام جہمی یا متضلی ہو تو پڑھ لیتے تھے اس پر یہ ہوا کہ امام احمد کو جس وقت بند کیا گیا جیل میں اس وقت امام احمد نے خود جہمی امام کی پچھے نماز پڑھی ٹھیک اور باقی جب مسئلہ فکر میں آتا ہے تو آئی اربا میں اور فکہ میں جمہور فکہ اس بات کے قائل ہیں جمہور فکاشا فیا تمام کے تمام احناف تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ جہمیا کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں حاملہ اور مالکیہ میں سے امام مالک کی بھی دو قول ہیں احمد کی بھی دو قول ہیں ایک قول کے مطابق نماز ہو جائے گی لیکن مکرو ہے دوہرانے کی ضرورت نہیں دوسرے قول کے مطابق نماز نہیں ہوگی دوہرانا پڑے گی امام پر اسی قول پر ہے اور حنابلہ کا مستعبی قول بھی یہی ہے جس پر حنابلہ کا کہ علماء حنابلہ کا فتو ہے اور امام احمد کی اسی روایت پر ان کا فتو ہے کیونکہ امام ابو داود نے اپنے مسائل میں امام احمد سے نقل کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر میں جہمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں تو کیا کروں تو آپ نے کہا کہ دہرا ہو لیکن خود پڑھتے تھے تو نہیں دہراتے تھے لیکن بعض بعض بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد نے فرمایا میں دہرا لیتا ہوں تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں تو ہو سکتا ہے امام احمد کبھی شروع کے فتنے کے دور میں نہ دوہراتے ہوں اور بعد میں دہرا لیتے ہوں تو یہ وقت کے حساب سے بھی علماء کی آرا اور ان کے اقوال بدلتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علماء کا فکا کا اس باب میں اختلاف ہے اور جمہور ف مالکیہ میں بھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ہو جائے گی اور دوسرا دوسری رائے ایک نہیں ہوگی تو جمہور ف اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں کے پیچھے نماز ہو جائے گی کیونکہ ظاہر میں وہ بندہ ہمارے لیے مسلمان ہے اس کی بدات اس کی کے دل میں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک بندہ ہم نے دیکھا ہم گئے کسی مسجد میں تو وہ جامعہ کا تھا ہو سکتا ہے ہم نہ جانتے ہوں کہ جامعہ کا یا ہو سکتا ہے پتا ہے کہ وہ جامعہ کا لیکن ہم نے ابھی اس بندے کی زبان سے کوئی کفر نہیں سنا کیونکہ یہ اعتقادی بزر سے مبتلا ہے میں آپ کو شروع سے اس بات کی ادا کرتا رہا ہوں کہ اعتقادی بغٹ دل میں ہوتی ہے اس کی زبان اور عمل میں نہیں ہے تو چونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے ظاہر کی بات نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے ظاہر ہے تو چونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے اس لیے اس ظاہری مسلمان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی یہ قول جمہور کو کا ہے دوسرا قول یہ ہے ان لوگوں کے یہاں تفصیل ہے مالکی اور کے یہاں ان کے ہاں دو کال ایک قول میں یہ تفصیل ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن مکرو ہے اور دوہرانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا قول ہے کہ نہیں نماز نہیں ہوگی دہرانی پڑے گی امام بربہاری اسی قول کے قائل ہیں ٹھیک پھر فرمایا ہوا ان کیا نا اماموں کا میرا سلطان اگر تمہارا امام جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو سلطان کی طرف سے مقرر کردہ ہو وہ اگئی نہیں یا غیر سلطان کی طرف سے مثلا کسی والی ولایا نے کسی ایک خاص علاقے کے منطقے کے والی نے مقرر کر دیا ہو وہ سلطان وہ تو نہیں سلطان تو کوئی اور ہے خلیفہ تو کوئی اور ہے تو بھی اگر وہ صاحبہ سنہ اگر صاحب سنت ہو ان کیا امام کا صاحبہ سنت میں سلطان بغیر چاہے اس کو سلطان نے مقرر کیا ہو یا کسی اور نے مقرر کیا ہو اگر تمہارا امام صاحب سنت ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اپنی نماز کو نہ دہراؤ مزید شرح نہیں کروں گا اور اس وقت سوال کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ سوال اگر ہوگا تو اس میں جو ہے جواب شاید تفصیل طلب ہوگا اسی پر اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی توفیق دے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے ہمارے علم کو ہمارے لیے نشہ بخش بنائے وآخر دعوانا